وعنها أن لا عمنا إن الله أصدرها وعنها أن محمنا صلى الله عليه وسلم واشهر القبور مستساقها وكل مستفى في الجعاء وكل بدعة في الناس يا أيها الناس واستقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجال كثيرا ونسا واستقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِكُ لَكُمْ أَعْمَالَهُمْ وَيُرْهِقُ لَكُمْ الْغُرُبًا وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ واخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصرا الامور مفضاتها وكل مفضاتين بدعه وكل بدعه ضلاله والضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان القديم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزهه ودفيه ونفيه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ورتن نفسا ما قد ماتت نيغ واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تقولوا كالذين نسوا الله فانساهم انقصهم اولئك هم لا يستبي أصحاب النَّارِ وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائدون لو أن نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاسعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال جل وعلا في مقام آخر وَلَوْ تَرَى إِذِ الزَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا عَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا عَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَلَابَ الْهُونَ وَقَالَ جَلَّ وَعْلَا فِي مُقَامٍ آخر وَجَاءَ سَفْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقْسُ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِينَ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو اسی وقت ہی اسے یہ بات سمجھا دی اندن سمن تب اہدایا فلا او ہل علیہ ہندی زنون کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت اور رہنمائی آئے گی تو جس بندے نے میری طرف سے نادر شدہ ہدایت کو اپنا لیا اس کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو گزارا اور بسر کیا وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے انہیں اس آفرت والے دن میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا اور انہیں اپنی گوشتہ زندگی پر کسی قسم کا ہم اور انجو ملال بھی نہ ہوگا اور وہ بندے جنہوں نے میرے طرف سے نادشدہ ہدایت کا انکار کیا اس پہ عمل پیرا نہ ہوئے بلکہ اپنی من مانی سے زندگی بسر کرتے رہے دین اسلام کے علاوہ اور آپ نے اور طریقۂ ہائیکار اپناتے رہے تو وہ لوگ آب والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان کی وہ ملت وہ دین جس کو انہوں نے اسلام کے علاوہ اپنایا ہوگا اللہ رب العالمین قبول نہ کروائے گا انت دین عند اندین اسلام وی غیرام دین الفل وہ فرآخر قمین الفاق دین اور یہ بندہ آفرت میں ہفارا اور گھاٹا پانے والا ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید قرقان حمید میں اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے بندے کو جو زندگی دی ہے اور اس کے بعد بندے کو اللہ تعالیٰ موت عطا کریں گے اس حیات و موت کی کشمکش کا مقصد اللہ عبر العالمین نے یہ رکھا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ میرے بندوں میں سے میرے اطاعت کرنے والا فرما برداری کرنے والا بندہ کون سا ہے اور نافرمانی کرنے والا کون ہے فرمایا سروارک الدیم یا دہل ملک واقع السین قدیر و ذات بڑی بابرکت ہے کہ جس کے ہاتھ پہ بادشاہت ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ ہی ہرا پڑا لِيَبْلُوَكُمْ الحات آبلو عَمَلًا جس اللہ رب العالمین نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ ابلو حقم عَمَلًا تاکہ یہ آزمائے اور دیکھے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے اللہ ابو العالمین نے دنیا کی زندگی کو امل کرنے کے لیے اپنی آفرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے مقرر کروایا ہے اور بنی نوع انسان کو بنی آدم کو خبردار اور متنبع کیا ہے یا بنی آدم لال اختیار کمالی من جنہا اے بنی آدم کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں گمراہ کر دے بہتارے اور پھسلاوے میں نہ آ جانا کما خراج جا آئی من جننا جس طرح کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا یون ہوا لباسا ہوا اس نے ان کا لباس اتروا دیا تھا یوریا ہوا سوہا تاکہ ان کے ستن ان کے سامنے والد کر دے ان یا ہوا وہ قبیلو ہونا کرونا ہو وہ بھی اور اس کا قبیلہ بھی تمہیں دیکھتے ہیں جبکہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو تو اس کے داؤں مکو شریف سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے شریعت نار کی اور پھر حکم دیا یا آمرو کی سلمی کا بڑا سخت بھی خطوات اشفان انح الق محدود مبین اے ایمان والو پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ پاک شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا بادہ ترین دشمن ہے مکمل طور پر اسلام کو اپنا لو اسلام پر عمل پیرا ہونے والے بن جاؤ تمہاری زندگی کے ایک ایک مرحلے کا فیصلہ وہ تمہارا دین اللہ رب العالمین کا نازل کردہ اسلام وہ کرے گا اور تم نے اپنی ساری زندگی کو اسی دین اسلام کے مطابق گزارنا ہوگا اپنے آپ کو اسلام کے مطابق کے اندر ڈھالنا ہوگا تب تم شیطان کے بہتالوں شیطان کی تدبیروں اس کی چالوں اور اس کے مکر و فریب سے بچ سکو گے وگرنہ اگر تم نے اللہ رب العالمین کے احکامات میں سے کسی ایک حکم سے بھی روکے دانی کی تو یقیناً تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے فرمایا ان کو کہہ دیجیے ان کی مستقیمہ سب کبھی روح سب کبھی اسکبل فتح ہوگا کبھی تلس بھی کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی سیوا کرو اس کی پیروی کرو اور دائیں بائیں جانے جانے والے راستوں پر نہ چلو پتا ابھی کم سبھی وغیرہ یہ تمہیں تمہاری منزل سے بہت دور لے کے نکل جائیں تمہاری منزل اللہ رب العالمین نے جنت مقرر کی ہے اور اس جنت میں جانے کا راستہ وہی ہے کہ جس کے اوپر میں چل رہا ہوں اور جو راستہ میں نے متعین کیا ہے یہی راستہ اللہ رب العالمین کی جنتوں کے اندر لے کے جانے والا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو تبھی یا اس کو مضبوطی کے ساتھ تھانے رکھو اور داروں کے ساتھ خوب اچھی طرح سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو تبایا طرف تو تم ار المین میں تمہیں واضح ترین دین پر چھوڑے جا رہا ہوں لے لوہا کا نہاری اس کی راتیں اس کے دلوں کی طرح روشن ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جہاز اور اندھیرا نہیں ہے کوئی کدر بھی نہیں ہے یہ دین بڑا سیدھا صاف ستھرا اور سچا دین ہے لا عنہ اللہ لیکن اس دین سے ٹیڑا پن وہی پیار کرتا ہے جس کی تقدیر اور اس کے مقدر کے اندر ہرا تباہی اور بربادی ہو یہ دین اسلام اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا اور ہمیں یہ بات سمجھائی کہ یہ دین یہ اسلام تمہیں آفرت میں کامیاب کرنے والا ہے اور اسی کے اوپر چل کر ہی تم اپنی آفرت کو سنوار سکتے ہو تمہارا زندگی کا اصل مشن اصل مقصد جو ساری حیات کا بڑا اثر ہے وہ یہی ہے کہ تمہاری آفرت بہتر ہو جائے حکمت سلج جائے اگر کوئی بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت کچھ کر گیا لیکن اپنی آخرت کو نہ دلہ سکا اپنی آفرت کو نہ کروا سکا اس نے اس دنیا میں رہ کر کچھ بھی فائدہ حاصل نہ کیا اس کے تمام تر مفادات وہ سارے کے سارے اس کو فائدہ نہ دے سکیں گے اگر اس نے اپنی آفرت کو نہ بنایا نہ سنوارا لیکن وہ بندہ جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آفرت کو بنا لیا اپنی آفرت کو سوار لیا اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا تقواہ ڈر اور اوق پیدا کر لیا وہ بندہ آفرت میں کامیاب ہوگا اور دنیا کے اندر بھی کامیابیاں اور کامرانیاں اس کے قدم چومے گی اور اللہ رب العالمین نے یہ مناور دنیا کے سامنے دکھلائے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری کی ساری آخائشوں کو تمام سر سہولیات کو تمام سر عیش پرستی کی زندگی کو صرف اللہ رب العالمین کی خاطر چھوڑا اللہ رب العالمین نے چند دن انہیں امتحان کی بھٹیوں سے گزار کے ایسا کندن بنایا کہ پھر پوری دنیا کی حکومتیں اور حکمرانیاں ساری دنیا کے خدامیں ان کے قدموں کے اندر لا کے ڈھیر کر دیے اور آخرت کے بارے میں بھی کہہ دیا رضی اللہ عنہم و رب الحمن کہ یہ اللہ رب العالمین سے رانی ہو جائیں ان کا مالک و خالق ان سے رانی ہو چکا ہے اور ہمارے لیے ان کے اسلام و ایمان کو میا اور کسوٹی کرا دیا فرمایا فقبی کی لوگ اسی طرح کا ایمان لے آئے جس طرح کے ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہے فقب تو پھر یہ لوگ ہدایت یاد ہوں گے وہ طلبہ اگر پھر گئے سعل نما ان کی صفا تو یہ مخالفت اور نا فرمانی کے اندر ہے اللہ رب العالمین کو ان کا ایمان ان کا اسلام ان کی عادت کی تیاری اللہ رب العالمین کے احکامات کی پاسداری امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی چوکداری اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند آئی کہ رب کائنات نے ان کی زندگیوں کو ان کے ایمان کو ان کے اسلام کو ہمارے لیے معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے اور وہ صحابہ کے رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنی آخرت کی فکر کرنے والے اپنی آخرت کو سنوارنے والے آخرت کو بنانے والے اور اس کی خاطر قربانیاں دینے والے وہ کیسے لوگ تھے انہوں نے اپنی زندگی کو کس قدر تبدیل کر لیا تھا قرآن مجید کی ایک ایک آیت ان کی زندگی کی دیا کرتی تھی اللہ رب العالمین نے سبھی تو ان کے اسلام و ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے حضرت سہیب رضی اللہ تعالی عنہ وادی کے شہزادے ہیں اور ایسا لباس پہنتے ہیں جو پورے علاقے میں کوئی لباس نہیں پہنتا ہے ایسی خوشبو لگاتے ہیں جو پورے علاقے میں کسی اور کو میسر نہیں ہوا کرتی ہے لیکن اسلام لانے کے بعد ان کی کیا کیفیت بنی کیا حالت بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک مرتبہ ان کا گنر ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سوار کرتے ہیں پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کو دیکھ کے مسکرا لیا کرتے ہیں یہ آپ خلاف معمول کیا ماجرہ ہے کرواتے ہیں مجھے اس کا وہ پرانا دور یاد آ گیا جب یہ اعلیٰ ترین ریسمی لباس پہنا کرتا تھا اعلیٰ ترین اور بہترین خوشبو کا استعمال کیا کرتا تھا یہ اس وادی کا چلتا پھرتا سہرانا تھا لیکن اسلام کے آنے کے بعد اس کی زندگی میں اللہ رب العالمین کے دین نے کس قدر تبدیلیاں پیدا کر دی ہے کس قدر اسلام کی خاطر اس نے قربانیاں دی ہے کیسے فقر و واپے کو برداشت کیا ہے کیسی ہجرتوں کو کہا ہے کہ آپ اس کے پاس کم ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا نہیں ہے تاک کا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ بھی جسم کو مکمل طور پہ ڈھانپ نہیں رہا یہ اپنی کمر کو جھکا کے کمر کو ٹیڑا کر کے چل رہا ہے میں نے دن میں سوچا اے اللہ یہ تیرے وہ مدعے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو تیرے نام لگا لیا ہے تیری راہ میں بیچ دیا ہے اے اللہ یہ تم سے رانی ہو گئے ہیں تیرے جین پہ رانی ہو گئے ہیں تین سے رانی ہو جا وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اسلام قبول کر لینے کے بعد یکسر بدل دیا تھا ان کی ترجیحات بالکل بدل چکی تھی اور ان کی سوچ اور فکر ان کا وہ اسلام کے کالب کے اندر جھل چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاح کران رضوان اللہ علیہ ان کا ماجرہ کیا ہے وہ اپنی آفرت کو سنوارنے اور بنانے کے لیے کیسے عمل کرتے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا وہ دور جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا اور پھر بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گیا اسلام قبول کر لینے کے بعد کوئی ایک آدمی جس کے اس نے کہانت کی تھی اس نے کچھ تحفے تحائف بھیجے اور کچھ کھانا بھیجا وہ غلام اس نے وہ سارا کچھ وصول کیا اور اپنے آقا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا انہیں کچھ دنوں سے کھانا نہیں ملا تھا فاقے میں تھے انہوں نے وہ کھانا کھایا اور کھانے کے بعد پھر اچانک ان کے ذہن میں کوئی بات آئی سوال کیا پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے تو اس غلام نے بتلایا کہ میں دورے جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا اور جس آدمی کو میں نے کہانت کر کے دی تھی اس آدمی نے مجھے یہ کھانا ہدیہ دیا ہے توحفہ دیا ہے نا بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو اپنے حلف کے اندر انگلی ڈال کر اس کو باہر نکالا طے کر دی صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے یہ واقعہ کتاب الرفاف کے اندر نقل کیا ہے اور یہ بات سلجھائی ہے کہ راس رضوان اللہ علیہ اپنی کر کے لیے کس قدر فکر فکرمند ہوا کرتے تھے اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ صحیح بخاری کتاب الرفاق میں امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے نقل کیا ہے اور بیرقی کے اندر بھی قدر تفصیر کے ساتھ موجود ہے کہ ایک مرتبہ وہ راستے سے گزرے ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اس کو دیکھا کہ وہ سن تنہا اکیلا آدمی ہے اور وہاں پر وہ اکیلا ہی نماز ادا کرتا ہے اللہ حب العالمی کا ڈر اور خوف اس کے اندر موجود ہے اس کی آزمائش کے لیے انہوں نے اس سے کہا کہ کسی ایک بکری کا دودھ ہمیں نکال کے دے دے ہم تجھے قیمت ادا کر دیتے ہیں وہ کہنے لگا یہ بکریاں میری نہیں ہے بلکہ یہ بکریاں تو میرے مالک ہی ہیں انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو چلو کوئی ایک بکری ہمیں دے دے ہمیں بیچ بھی دے بکری ہی بیچ دے مالک کو کہنا کہ بکری گم ہو گئی ہے بکریاں گم ہو ہی جاتی ہیں یا یوں کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے ایسا بکریوں کے ریور کے ساتھ اکثر ہو جایا کرتا ہے تو تیرا کام بھی بن جائے گا اور ہمارا کام بھی سنر جائے گا وہ کہنے لگا کہ یہ بکریاں میرے مالک کی ہے میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں تیرا مالک یہ کہاں دیکھ رہا ہے وہ کہنے لگا پھر اللہ, اللہ, اللہ کہاں ہے اللہ کہاں ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کا یہ جواب سنا تو فرمانے لگے اینا اللہ, اینا اللہ اللہ کہاں ہے اللہ کہاں ہے یہ وہ دلوں کے حالات کو بڑا اچھی طرح سے جاننے والا ہے وہ کہنے لگا کہ میں اپنے کر کی تیاری کے لیے اپنی امانت کے اندر خیالت نہیں کرتا اسی کر کو بنانے اور سوارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے یا الذین اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ اور تنمے سے ہر بندہ دیکھے کہ اس نے اپنی آخت کے لیے کیا کیا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ابھی چھوٹے سے تھے ان کے چچا وہ حکومت کی طرف سے مروان کی طرف سے سی آئی ڈی کیا کرتے تھے جاسوسی کا کام کرتے تھے ایک دفعہ وہ کچھ مسلوک تھے تو انہوں نے وہ جو لوگوں کی جاسوسی کر کے رپورٹیں تیار کی وہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو دی کہ جا کے یہ دربار میں جمع کرواؤ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے ابھی بارہ تیرہ سال ان کی عمر تھی ان رپورٹوں کو لیا اور لے کر ایک ندی کے اندر ان کو بہار لیا اور واپس آ گئے جب اگلے دن اس نے دوبارہ رپورٹیں ندی جمع کروائی پتہ چلا کہ وہ کرسی کو کوئی بھی رپورٹ نہیں پہنچی ہے امام احمد اب نے انبل رحیم اللہ سے اس نے سوال کیا پوچھا کہ میں نے تو تجھے کہا تھا کہ یہ جا کے جمع کروا لینا کیوں نے وہ رپورٹیں آگے کیوں نہیں پہنچائی فرمانے لگے کہ اللہ رب نے مجھے حکم دیا ہے والا تجسسو جاسوسی نہ کیا کرو میں تیری جاسوسی کردہ رپورٹ آگے جا کے پہنچاتا تو میں بھی اس جاسوسی کے فیل کے اندر شریک ہو جاتا تمہارا یہ کاروبار ہی غلط ہے اللہ رب العال نے اسے منع کیا ہے لہذا میں نے اس کو پانی کے اندر بہا دیا ہے اور اس سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے تجھے ایک امانت دی گئی تھی فرماتے ہیں کہ یہ امانت امانت نہیں ہے کیونکہ اس میں اللہ رب الم کیڑا فرمانی ہے اور میں نے اپنی کل کو سوارنے کے لیے یہ عمل کیا ہے کہ میرے ناما آواز میں کسی کی جاسوسی موجود نہ ہو ہمارے ہاں تو ماجرہ ہی بالکل الٹا ہے ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے کے لیے تو میں رہتے ہیں کہیں ہی سے کوئی بات ملے سی اللہ رب سماتے ہیں یا حب الف اللہ آمنت ما قدمت اے ایمان والو اللہ تعالیٰ پلر جاؤ اور ہر بندہ یہ دیکھے کہ اس نے اپنی آفت کے لیے کیا جمع کیا ہے مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ام المؤمنین اللہ تعالی عنہ کے پاس تین آدمی آئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں سوال کیا کہ آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں نمازے کیسے پڑھتے ہیں آپ کا اخلاق کیسا ہے آپ کے معاملات کیسے ہیں شب و شبور آپ کی کیسے گزرتی ہے وہ تینوں کے تینوں باتیں پوچھنے کے بعد جب جانے لگے تو ان میں سے ہر ایک آدمی نے ایک ایک بات کہی کسی نے کہا کہ میں آئندہ سے سارا تھال ہی رونا رکھوں گا کبھی رونا نہیں چھوڑوں گا دوسرا کہنے لگا کہ میں ساری رات قیام کروں گا رات بھر سوؤں گا نہیں تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا وہ خیر چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس تشریف لائے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا ماجرا انہیں کہہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشب کو ان کے پیچھے بھیجا کہ انہیں جا کے بلا کے آئے تو پھر جب وہ تینوں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا انفساف لا افساس ہوں میں تم سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا اللہ رب العالمین کی خشیت رکھنے والا ہوں اور میں روزے بھی رکھتا ہوں اوتار بھی کرتا ہوں میں رات کا قیام بھی کرتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں اور میں نے بیویوں سے نکاح بھی کر رکھے ہیں تو جو بندہ میری لائی ہوئی شریعت سے زیادہ کوئی عمل کرے گا اس کو اس کا عجر و ثواب نہیں دیا جائے گا بلکہ ون امیر عملنگ لئی سر ہی امروڑہ رب جس بندے نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہماری مہر نہ ہو ہم نے جس کے کرنے کا حکم اور اجازت نہ دی ہو وہ مردود ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تقوی اختیار کرنے والے ایک مرتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ راتوں کو اتنا لمبا لمبا قیام کرتے ہیں آپ کے پاؤں پہ سوزش آ جاتی ہے پاؤں آپ کے متورم ہو جاتے ہیں حالانکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے آئندار اور گزشتہ سارے کے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں فرماتے ہیں خلا اکونا ابدن شکورا کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی آخرت کو بنانے اور سوارنے کے لیے اس قدر تگ و دور محنت کوشش و کرتے ہیں اور پھر ہماری صورتحال یہ سارا کچھ معلوم ہونے کے باوجود یہ سارا کچھ سن لینے کے باوجود بڑی عجیب و غریب ہے وہ عوام کے جن کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے اور ان کا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے ہم ان کاموں سے بھی بہت دور بھاگتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سوال کرنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلہن اعلیٰ امل یدھ خلو نیئل مجھے کوئی ایک ایسا عمل بترائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے امام بخاری رضم اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اس کا سوال دیکھیں بڑا بہت طلب سوال ہے کہتا ہے دلہنی اعلیٰ امل مجھے ایک ایسا عمل بترائیے یلون جنا جو مجھے جنت میں داخل کر دے ہمارے ہاں سوال کرنے والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے ہیں جس کا تعلق نہ ان کے عقیدے سے نہ ان کے عمل سے صحابہ صاحب رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ برپریدہ ہستیاں ان کو اللہ رب العالمین نے کیسا کیوں رکھا تھا اللہ تعالی نے ان کے دلوں کا ٹکڑے کے لیے امتحان لے رکھا تھا اور ٹکڑے کے امتحان میں وہ لوگ پاس ہوئے تھے وہ سرار کرتے ہیں تو ایسا کہ جو ان کے عقیدے سے ان کے انو سے تعلق رکھنے والا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دجال کا تذکرہ فرمایا کہ اس کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا ایک دن ایک جمعے کے ہفتے کے برابر ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو بات عقل میں ہی نہیں آتی پھر ہم سوال کیا, کیا اگر ہماری موجودگی میں ایسا واقعہ رونما ہو جائے تو ہمیں اس ایک سال کے دن کے اندر ایک دن کی نوازے کفایت کر جائیں گی سروایا نہیں بلکہ سب نورو نہ تم اندازہ لگاؤ اور اندازہ لگا کے ایک سال کی مسلسل نوازے پڑھتے رہے پھر کیا اجب لوگ تھے انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ اندازہ ہم کیسے لگائے ہمارا اندازہ وہ تو سورج کے چلو ہونے پہ اس وقت فجر کے نمودار ہونے پہ سورج کے ڈھلنے پہ سائے کے ایک مصر ہونے پہ سورج کے غروب ہونے پہ سبق کے غائب ہونے پہ ہمارا اندازہ تو یہاں پہ چلا کرتا ہے اس وقت ہم کیسے اندازہ لگائیں گے نہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کر لیا کہ ہاں اندازہ لگائے کی جب جائی جائے گی پھر دیکھا جائے گا کہ کیسے اندازہ لگانا ہے اور کیسے نہیں لگانا آج اللہ رب العالین نے سسٹم پیدا کر دیا ہے گھڑی ہر بندے نے ہاتھ میں باندھی ہوئی ہے کمرے کے اندر اٹکائی ہوئی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ یہ है ہے نواز کے تو اندازہ لگانا کوئی مشکل ہی نہیں ان کا سوال عقیدے اور होता था متعلق ہوتا تھا یہ آ کے کہتا ہے دلہ نی اللہ علین مجھے ایسا امر اترائیے یلوری ہے زندہ جو مجھے جنت میں کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگے تیرے ذمہ یہ کام ہے کہ تو نماز فردی نماز پڑھ فردی نماز قائم کا سوال کرتا ہے کیا فردی نماز کے علاوہ اور بھی کوئی نماز میرے ذمہ ہے فرمایا لا اللہ ہاں اگر تو نفلی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے ورنہ پانچ فردی نمازوں کے علاوہ تیرے اوپر اور کوئی نماز نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور کچھ بتائیے سرمایہ جو تجھ پہ زکات فرد ہو وہ زکوت ادا کر کہتا ہے حج علیہ غیروہ کیا زکات کے علاوہ بھی میرے مال میں کوئی اور حق مجھ کے فرد ہے سرمایا لاہ اللہ اور کچھ تجھ پہ فرض نہیں ہے ہاں تو نسلی صدقہ کرنا چاہتا ہے وہ جتنا مرضی کر لے پوچھتا ہے کچھ اور فرمایا رمضان کے مہینے کے روزے رات کہا کیا میرے دن میں رمضان کے علاوہ کوئی اور روزے بھی ہیں کوئی اور روزہ بھی مجھ پہ فرض ہے فرمایا نہیں لیکن اگر کوئی نسلی رکھنا چاہتا ہے تو تجھے اجازت ہے جب اس نے یہ ساری باتیں سنی کہتا ہے لا علی ولا اللہ کی قسم میں نہ اسے زیادہ کروں گا نہ اسے کم کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں جب وہ بندہ جا رہا تھا فرمایا من سراہ یندورا الاجولمن جنا فن لو الا آر سدا اگر اس سے سچتا ہے تو جو بندہ ملنے سے یہ چاہتا ہے کہ جنت کے آدمی میں سے کسی بندے کو دیکھے وہ اس آدمی کو دیکھ لیں <تصفح> جو بندہ جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس آدمی کو دیکھ لیں اور وہ کہتے کیا گیا ہے بلّہ لا, لا عزیز اللہ والا انخوش اللہ کی قسم میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا فردی نوازیں ہیں فردی رودے ہیں فردی زکوٰۃ ہے استطاعت ہو تو حج ہے اس کے علاوہ باقی کام دباق ہے یہ جنت میں جانے کا بڑا آسان ترین راستہ ہے اور ایسا راستہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی بندہ جنت جا بھی نہیں سکتا پھر سردی نماز ہے نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرماتے ہیں جو بندہ سردی نماز پڑھ کے کلام کرنے سے پہلے پہلے آیت ال پڑھ لے چھوٹی سی آیت ہے آیت ال کی تلاوت کر لے اس کے اور اس کی جنت کے درمیان صرف اس کی موت رکاوٹ بنتی ہے موت جو ہی بندے کو موت آئے گی سیدھا جنت میں چلا جائے گا ہمارے ہاں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے سلام پھیرنے کے فوراً بعد باتیں شروع ہو جاتی ہیں سلام پھرتے ہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے مسجد سے بھاگ جائیں کسی کو سنتے پڑھنے کی عادت ہے وہ جلدی جلدی اس کے سنتے پڑھنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ معلوم ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد بہت سارے اذکار کرنے والے ہیں آیت الکرسی ہی پڑھنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابرا تعین پڑھنے کا کہا ہے سورہ اخلاص پڑھنے کا کہا ہے پھر اسی طرح سرمایہ جو بندہ ہر فردی نماز کے بعد تینتیس تینتیس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ لیتا ہے اور سو کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے لا الہ لہ المرخ الحمد اللہ و و و وعلہ وعلہ قدیر پڑھ لیتا ہے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ سارے فرما دیتے ہیں تھا وہ سمندر کی جھاڑ کے برابر ہی کے انہوں لیکن افوسوں یہ تصویرات پڑھنی نہیں اگر کسی کو پڑھنے کی توفیق مل جائے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اتنی تیز میری زبان نہ چلے جتنی تیزی کے ساتھ میری انگلی گھومے کاؤنٹنگ کے لیے گنتی کرنے کے لیے وہ آسان آسان راستے آسان آسان راستے جو بندے کو جنت میں لے کے جانے والے ہیں ہم تو انہی کو پسے پس کیے ہوئے ہیں ایک آدمی آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من نجات نجات کس چیز کے اندر ہے میں نجات چاہتا ہوں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں جنت کو پانا چاہتا ہوں مجھے کوئی راستہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں اسے سمجھائی تین باتیں فرمایا کہ بل یس آکار دہی چکا تیرے لیے تیرا گھر وسیع ہو بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکل گھر سے باہر نکلے گا فتنے ہی فتنے ہیں گناہ ہی گناہ ہے گھر کے اندر سک کے بیٹھا رہے یہ نہیں کہ آج چاند راہ چلو نکلے پارکوں میں آج عید کی شام ہے چلو پارک میں چلیں آج چھٹی کا دن ہے فلاں پارک میں گھومنے جاتے ہیں جی جھیل دیکھنے جاتے ہیں کیا فائدہ اس کا سیاحت کا اللہ تعالی نے اور راستہ بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو شوق ہو سیر و سیاحت کا اب امتی الجہاد میری امت کی سیاحت جہاد کے اندر ہے بل یہ سات آپ تیرے لیے تیرا گھر وسیع ہو تجھے گھر کے دروازے کے آگے بیٹھک لگانے کی ضرورت نہ ہو مجرس گرمانی ہے گھر کے اندر رہتے امل قاری کا نشان کا اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھا زبان کو روک لے کتنی برائیاں سے بس جائے گا جی بت جھوٹ چگلی دھوکہ فراش سارا کچھ زبان سے ہوتا ہے گالی گلوچ وہ بھی زبان سے تیسرا کام فرمایا ہوا اب کی علاقتی عتی اپنی خطاؤں پر اپنی گناہوں پر اللہ رب العالمین کے حضور معافی مانگ لے چار آنسو بہا بہارے آسال راستہ ہے جنت کے جانے کا جہنم کے عذاب سے بچنے کا ایک پدوی آدمی سیدھا تھا آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہنے لگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا میری بات کا برانا منائیے گا مجھے آپ نصیحت کی ہے ایسی نصیحت ہو کہ مجھے اس کے بعد پھر کسی سے پوچھنے کی حاجت اور ضرورت نہ پڑے اور وہ بھی انتہائی مختصر اور سینی تو اور جزنی مجھے نصیحت کیجیے مختصر ترین نصیحت ہو اور ایسی نصیحت ہو کہ مجھے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو دوبارہ کسی سے پوچھنا بھی نہ پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے بولے دو بول بولے سرمایا کل آ منصوب اللہ کہہ دے کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا ہوں چن مستقل پھر اس پہ دس جا کہہ دے کہ میں اللہ رب العالمین پہ ایمان لے آیا ہوں پھر اس پہ دس جا اپنے ایمان پہ پکا ہوگا یہ کام تجھے جنت میں بھی لے جائے گا نصیحت بھی مختصر ہے اور کسی اور سے پوچھنے کی حاجت بھی کوئی نہیں ایمان مجھ سے کیا چاہتا ہے ایمان کا کیا تقاضا ہے ایمان کے تقاضے کو سمجھو پھر اگر دنیا کے لوگ تمہاری برادری کمبا قبیلہ حیث و کارب دوست وہ انہیں اسلام ایمان چھوڑنے کے لیے اللہ تعالی کی تھوڑی سی فرمانی کرنے کے لیے کہیں, کہ جی اتنا کر لے تو کچھ نہیں ہوتا انہیں کہہ دو کہ نہیں میں مسلمان ہوں میرے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اور پھر ان کے اسرار پر اپنے اس قول کو چھوڑنے دینا سمت سیکنڈ ڈک جاؤ اسے ایسا آسان راستہ ہے اللہ رب العالمین کی جنت کو پانے کا صحابہ کرام ادوان اللہ علیہ مجمعین ان کی تو کیفیت بڑی عجیب ہوا ککی کی مارکا شروع ہوا ایک آدمی اس کے پاس تھوڑی سی کھجورے چند ایک کھجوریں سات یا نو کھجورے ہوں گی وہ کھا رہا ہے مارکے کا آغاز ہوا اس نے ایک کھانا شروع کی دوسری کھائی دیکھتا ہے کھجوریں تو باقی ہیں ان کھجوروں کو سائد پہ پھینکتا ہے کہ ہے اگر میں ان کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہوں یہ تو بڑی لمبی زندگی ہو جائے گی مجھے تو عہد کے اس پار جنت کی خوشبو آ رہی ہے ہات کا میدان ہے تلواریں تلواروں سے ٹکرا رہی ہے خون بہ رہا ہے اس کو میدا آ کے اس کے لبا میں حلق کے اندر لگتا ہے شارب پہ خون کا فوارا چھوٹتا ہے یہ کہتا ہے خوش اور ابھی کاذا کادے کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا میڑا اس کو لگا ہے خون اس کا रहा है ہے جان اس کی نکل رہی ہے زبان سے الفاظ کیا ہے کہتا ہے فو ربل کابا کابے کے رب کی کثر ہے میں کامیاب ہو گیا ملک کی حالت میں قتل موان شہادت کی تلاش میں شہادت کے متلاشی قتل کی جگہوں پہ جہاں پہ ہونے کا امکان ہوتا اس جگہ کے اندر گھس گھس کے اپنے لیے شہادت تلا یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آخرت کو اپنی کل کو سوارا ہے اللہ رب العالمی ال یوما تجھ دو ارابل ہول کا آپ دیکھیں جس وقت یہ ظالم لوگ موت کے سکارات کے اندر ہوتے ہیں اور خرید سے اپنے ہاتھ پھیلا کر ان کی روح کو کور کر رہے ہوتے ہیں کھینچ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں افریجو الخسا کم اپنی جانوں کو نکالو ال یوما تجھ دو تمہیں آج کے دن ہی دردناک رسوا کل اراب دیا جائے لوگ کئی بیچارے چارے کے مارے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں بڑا قبر کا آزاد کدھر سے آزاد تو جہنم میں آخرت کو ہوگا کئی بندوں کا گوشت وہ بکھر جاتا ہے چیترے بکھر جاتے ہیں کئی دریا میں ڈوب گئے کئیوں کو جانور کھا گئے ان کی تو قبر ہی نہیں بنی ان کو ہرام ہے قبر کیسے ہوگا اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں تَرَا غَمَرَاتِ الْمَوْتِ جس دن ان کی روح کو قبر کیا گیا ہے اسی دن سے دردناک آرام ان کے لیے شروع ہو گیا رسوا ان آلاب کا آغاز ہو گیا اور بندے کا جسم مرنے کے بعد جہاں پہ بھی چلا جائے وہ مٹی ہو جائے اس کو چرج پرنٹ کھا جائیں دریا میں بہ جائیں اللہ کا قانون ہے سما امات آؤ بارہ جہاں اس کا جسم جائے گا وہی اس کی قبر ہے اور اللہ رب العالمین اس کو وہی عذاب دینے کے قدر ہے اللہ نے کہا ہے سما امات آؤ پھر اللہ تعالی نے اس انسان کو مارا اس کو قبر دی ہر مرنے والے کو قبر ملتی ہے ہم چاہے گڑا کھود کے اس کو قبر کے اندر لاہد میں نہ دکھنا اللہ رب العالمین کے کاغذوں میں اس کی قبر موجود ہے روح اور جسم دونوں کو اراد دیا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے اپنی آفرت کو بنایا سوارانا ہوگا میں بلمارا کا تو یہ درمونا روح کو قبر کرتے ہوئے ہی فرشتے ان کے چہروں پر ان کی پیٹھوں پر زور زور سے گرمے لگائے اور پھر آخرت کا آداب اللہ رب العالمین علیہ فراؤن کے بارے میں فرماتے ہیں انارو را علیہ و دشیا یہ لوگ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی اجہاد گواہیاں کھڑی ہوگی اس دن کہا جائے گا ادخلو اعلی قلعہ آداب آگ آرے فرعون کو سب ترین آداب سے دو چار کر پہلے بھی عذاب ہوتا رہا آگ پہ, پہ پیش ہوتے رہے اب جہنم کی آگ کا مزید سب ترین آداب اور اس آئ کی تفصیل اس حدیث کے اندر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر یا تو روبت میں ریاض جنہ ہے جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے جنت کی باد بہاری اس کی نسیم اس کی خوشبو وہ سارا کچھ وہاں پہنچتی ہے اور یا پھر بدبخت آدمی کے لیے رب کے باغی اور نافر مار بننے کے لیے یہی پر انار جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے اس کے لیے لہوم منفوں کے ہی مغواسن لہوم ان کے لیے بچھونا وہ بھی آج کا اور ان کے اوپر جو اوڑھنا ہوگا وہ بھی ہی آگ کا دیا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ حدیث میں فرمائے اپنی چھولا ہو بنند ناگ اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو پھر جانم کی وہ سموم اور اس کی گرمی اس کی تبیش اس کو قبر کے اندر پہنچتی رہے رد ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر بندہ دیکھے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا, کیا, کیا کسی نے اگر قیامت کے مندر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو وہ سورہ تقویر سورہ انتقار انتقاف کی ابتدائی آیات پڑھ لے اللہ رب العالمین نے بڑا شاندار نقشہ پھینچا ہے پرانے مجید میں آخرت کا اور پھر اس آخرت میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے کہنے والے سمجھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عہدے کوثر پہ کھڑے اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے یہ مل جائیں گے اور جا کے پانی پینے کی کوشش کریں گے لیکن فرشتے ان کے رابطے میں رکاوٹ دیوار کھڑی کر دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اسے ہابی یہ تو میرے ماننے والے ہیں میری امتی ہیں میرے ساتھی ہیں انہیں آنے دو وہ آگے سے جواب دیں گے کہ نقلا تدری ما سدا کا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا لا یزالو مرتدین علی قاب یہ اپنی ایریوں کے بعد پھر گئے تھے دین کو انہوں نے اپنی مرضی اور اپنی قہشاف کے قالب میں ڈھالا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سہ قند لمن قند لگنغی ان لوگوں کے لیے حلاکت ہے پھر حلاکت ہے جنہوں نے میرے جانے کے بعد دین کے اندر اس قسم کی تبدیلیاں پیدا کریں اپنے آپ کو دین کے مطابق چلانے کی بجائے دین کو اپنی مرضی کے تابے کرتے رہے یہ جی کہیں سے کچھ نہ کچھ گنجائش نکلنی چاہیے کوئی نہ کوئی گنجائش تو نکال نام اسلام کا لیتے رہے لیکن اسلام کو اپنے چہروں سے اپنے جسموں سے اپنے گھروں سے اپنے لاہور سے اپنی دکان سے نکال باہر کی مسلمان کو اور ایک یہودی عیسائی کو اکٹھا اچھا کھڑا کر کے دیکھو کوئی پتہ نہیں چلتا مسلمان کون ہے کافر کون ہے سر سے لے کے پاؤں تک نہ لباس کا فرق ہے نہ جسم کا فرق ہے نہ چہرے مہرے کا فرق ہے کوئی فرق ہی نہیں ہاں ایک خطرے کا فرق باقی ہے بات السلام علسم ضرور صدمت علی کا دھار بندہ دیکھے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے دنیا کے اندر اس نے اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے اپنی کجوری بھری ہے بینک بیلنس بڑھایا ہے بڑا کچھ اکٹھا کیا ہے جو کام اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لیا تھا وہ یہ کام اپنے ذمے لے چکا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبامادی اللہ اللہ رسکوا اللہ رب العالم کے ذمہ ہے ہر ہر انسان ہر ہر جاندار کا رزق اس کی روزی اس کا کھانا پینا اللہ تعالیٰ کے ذمے اس نے کہا نہیں رزق میں نے کمانا ہے اور آپ کو کما کے کچھ دے کے جاؤں عمر ابن عبد العزیز راہمہ اللہ اٹھارہ بیٹے چھوڑ کے مرے بائیس جرہم سر تھا لوگوں نے کہا عمر اپنے پیچھے کیا چھوڑے جا رہے ہو امیر المین اٹھارہ بیٹوں کے لیے بائیس جرہم چھوڑ کے جا رہا ہے اپنے سارے بیٹوں کو اکٹھا کیا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ واقعہ فتاوا ابن تیمیہ کتاب الزہاد میں نقل کیا ہے فرما کے عمر ابن عبداللہ عزیز نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا کہنے لگے میرے مرنے کے بعد دو ہی صورتیں ہیں یا تو تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنو گے یا نافرمان بنو گے اگر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنتے ہو مجھے کوئی فکر نہیں کہ میں تمہارے لیے ترکا چھوڑ کے نہیں جا رہا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے واہ ہوا یا طل نیک لوگوں کا اللہ تعالیٰ خود متولی ہے اگر میرے جانے کے بعد تم نے اللہ کی نافرمانی والے کام کیے پھر بھی مجھے خوشی ہے کہ میرے چھوڑے ہوئے مال کے ساتھ تم اللہ کی لاپرمانی نہیں کر سکتے مجھے کل کر کا چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہے اور پھر لوگوں نے دیکھا عمر ابن عبد العزیز کے اٹھارہ کے اٹھارہ بیٹے ایک ایک وقت میں سینکڑوں سینکڑوں گھوڑے اور اونٹ اللہ رب العالمین کے راستے میں میدان جہاز کے لیے وقف کرنے والے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی قدرتیں ہیں ہم نے سمجھا نہیں یہ کام میں نے کرنا ہے کچھ کما کے جاؤں کچھ بنا کے جاؤں لیکن آخرت کے لیے کیا بنایا ہے اس کی کوئی فکر نہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کو سوارنے والا آخرت کو بنانے والا اور اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور سنتوں کے مطابق گزارنے والا بنا دے ماں تو ونعوذ بالله من شرور أنفقنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحبه لا شريف له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم سل على محمد وعلى آل محمد صلى الله تعالى ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك مجيد اللهم على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم وعلى ال ابراهيم مجيد الله بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وسر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ولالة والظلالة في النار أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غساء أحوى فنقرئك فلا تنسى إلا ما ساء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار القبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد اتلح من تسكى ودقر اسم ربه فقلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة قير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى سعف